إن لا إله إلا الله أحبك لا شريفا فأنتم بأن مصمد الحق ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقادي ولا تموتن إلا وهمتم مصدرون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس راحدة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 لكم لكم لكم ومن فقد فاد فوز اللہ کی حمد وا کے بعد بلکہ اللہ تعالی بھی حمد و سنا کے بعد جہی اللہ اکیلے لائے گئے کہ کوئی شریف نہیں ہوگا ذات بھی یکتا ہے صفات بھی, او دی نام بھی. اور اللہ تعالیٰ افال افعال اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا انبو نبی اگر تص اللہ رب العزت نال محبت کرتے ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ و علی وسلم فدا و و امی او قرآن دے چلال حکم نال یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر تھی میری پیروی کرو میرا راستہ اختیار کرو جا اللہ پاک نے میم لکھا ہے اور میں تو ہم سمجھانا ہوں سکھانا ہوں سکھانا ہوں چل کے دکھایا میری پیروی کرو میرے پیچھے چلو یو بیب لا پھر صرف تھی اللہ نال محبت نہیں کرو گے بلکہ اللہ بھی تحبت کرے گا اولا کیا ہے یہ کوئی کمال نہیں کہ کوئی اللہ دنال محبت کرے کفار بھی اللہ دنال محبت دی کفار بھی اللہ واسطے کرتے کر ہسپتال بنا دی مدد کی تھی. بے واما دی مدد کی تھی. اور کوئی اچھا کام کیا بے شمار اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں اللہ دنال محبت کی وجہ دا. کوئی لالچ نہیں خا اللہ محبت واسطے سکھ بھی کرتے ہندو بھی کردے عیسائی بھی یہودی بھی سارے مگر رب دل والاکرام وکرام جی محبت کرے کمال اور جدو یہ سارے کام جڑے اچھے وہ اے نبی اکرم علیہ و وسلم کے طریقے مطابق ہوتے مور محمدی ہی ہوئے سنہ وسلم نیت بھی اللہ واسطے ہوئے خالص بالکل کوئی خیال ہی نہ ہوئے نہ دکھاوا ہوئے نہ دنیا کے کچھ کمائی واسطے ہوئے بلکہ خالص اصل کہ کائنات دا مالک جہ پوری زمین اور آسمان دا مالک ہے ہر چیز نو ناندار سب نو چلا رہے ہیں. سب نو پیدا کرنا رہا ہے سب نا کرا سب تے تحم سب نو روزی دن والا جنہوں چاہے دلیل کر دین والا جنہوں چاہے عزت والا کر دین والا اور جو دنیا نے اترنوارا, فَعَالِ اور جگہ اوری وہ میرے دیر راضی ہو جائے دی محبت عزمت نو سامنے رکھدے بڑائی نئے. کبریائی جدو کوئی کام پھر اس کام نو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم علی طریقہ اختیار کر لباس پہنا دینا طریقہ بھی کم جڑا اللہ جا نبی نے دس صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حداں مقرر کی جڑی شریعت او لے کے آئے دے. او دے مطابق. فیر اللہ کی طرفوں خوشخبری ہے کہ صرف اے اللہ نال محبت نہیں کرے گا اللہ بھی اس محبت کرے گا اس تو بڑھ گئی خوش قسمتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حق کی کہ اللہ دے نبی علیہ السلاط والسلام کے طریقے نجات،, نجات کامیابی تے خیر سمجھی جائے باقی ہر طریقے ہلاکت اندھیرا بربادی بدنامی ذلت تے تباہی سمجھی جائے یقین کر لیا جائے کہ اگر دنیا تک کامیابی ہے تے اللہ دے نبی دے طریقے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ وسلم وقتی طور سے کوئی آزمائش نہیں آگی کہ وہ طریقہ اختیار کرنا میرا نقصان ہوتا جائے جاندار مالدار حادثات میں پریشانیاں آپ نے دشمنوں کی طرف دشمنی ہونی. تے میں سب کچھ اللہ دی حکمت سمجھا. میں پھر بھی یہ یقین رکھا کہ میری کامیابی اسے چی صبح رضی اللہ تعالی نو اللہ دے نبی علیہ سلاط دی کی فرما برداری کر آئے. او ہونا دے حکم دی. او نا دا پیغام لے کے جاتا کافرا کو جس طرح کافر بادشاہ دسان میں پیغام پیش کردہ تے او ماریا آدر کہ جلاد کام تمام او دا مار دا نیزے انی اگو نکل دی کرتے اگوں خون کا فوارا چھٹتا جان دیا لفظ دو رب ربے دی کیسن میں کامیاب ہو گیا اس موسم کامیابی سمجھا سڈے مسلمان دے تی حافظ بچے قرآن دے باقی کوئی نمازی کوئی تحجد گزار تحجد کی جہی آخری رکعت پہ پڑھتے ہیں کوئی شہری دے آخری نقمے کھا رہے شبوال روزے واسطے بئیمان کافر یا دے یار انہ دے ان میزائل مار مارتے تے اے حال کر دے ہیں کہ بہت ساری لاشاں سے پہچانیاں ہی گیا پینتی لاشا کی تو پہچان نہیں ہو سکی اور لوگوں نے اپنے بچیاں کے ٹکڑے تھلیاں چائے ملبے جو کٹ کٹ اور وہ بعد ایمان دا اے کمال ہے تقدیر سے ایمان ہے اللہ رب المن آل پتا ہے کہ اے دن لکھے ہوئے سن میرے بچے آدھے کڑی نہیں سہ سکتا آنی تھلے آ کے مرن کی بجائے الحمدو دلہ نا نا نا نال محبت کی وجہ ماریا گیا رب تبارک ابلا کا نام لینا مارا گیا رو رہے سنے ایک دوبارکباد دے رہے سن کہ اللہ تعالیٰ نے نقصان اپنے رستے کچھ نصیب یہ ایمان ایماندار کدی بھی نبی علیہ شراک اسلام کے علاوہ خیر نہیں سمجھتا اور دوسرے رسپے جو ان محلات سے دنیا دی ہر نعمت دتی جائے امریکہ چولی چی پا کے فر پہ آئے تو لڑک پہ جائے یہ اور یہ کنہ لوگوں نسیب ہے تھی دیکھ لو آج الحمد اللہ وہ مدرسہ کنہ دارو قرآن دا و اکامت و سنا قرآن کا کرحد اور سنت نیام کر قائم کرنے دا ادارہ اے توہیدیاں دا مدرسہ ہے نال چیڑا بابی کہ انہوں دا, دا مدرسہ اللہ بند صاحب بزرگ ایسے جرات والے اور ثابت قدم واد کرتے ہوں سن جد تحریک چکی تھی سواد دیکھ کے اسلامی نظام ہونا چاہیے اللہ کے نبی کی جہی نی ہوئی شریعت دے مطابق سارے فیصلے ہونے چاہتے ہیں یہ توڑیاں کچہری معیشت نظام معاش کا نظام ہر محمد حکمرانی ہونی چاہیے صلی اللہ مسجد امام نہیں ہے نبی علیہ صلاط الام اور صرف طلاق اطاق کے مسلے دے امام نہیں اور زندگی دے ہر میدان دے امام بنا کے بھیجے گئے آخری نبی تے رسول سارے نبی رسولوں نے علیہ ہندسداط اسلام جہاں اس چیز کا سبوت ہے کہ اے امام الانبیاء نے علیہ صداف سلام اور ہر میدان کے فائدے کوئی میدان زندگی کا ایسا نہیں جہاں انہوں کی رہنمائی تو خالی ہوئے تو کسے اور بھی لوڑ ہوس کی کسی امریکہ کی کسی سائنسدان کی کسے دانشور کی کسے کی لوڑ نہیں ہے سڈے واسطے اللہ دے نبی کی رہنمائی کافی ہے کیونکہ وہ اللہ دے طرف کامل اکمل اور آخری زبیاں بنا کے محمد صاحب تقریر کرتے سن مسلمانوں لڑ دے ہو ہنفی فکا شافی فکا مالکی فکا حمبلی فکا تمہارے ملک پر کون سا پکا چل رہا ہے یہ کس کا پکا ہے یہ کس امام کا پکا ہے شیتان دکا پہ چل رہا ہے آپ بیٹھ کے بنایا کوئی اسمبلی چہ کے بنا ہے کوئی لینا کوئی یہ جڑا کافر چڑھ کے گئے انہوں کا منہ کہہ لو حقیقت اگریز جو اتنے چڑھ کے گیا گند اپنا اسے گند سینے کے نام لائی بیٹھے قرآن دوں سنت دوں حتہ کہ حال یہ ہو گیا حکومت کا کہ امریکہ خوش کرنے کی خاطر ماریا امریکہ نے بھی یا انہوں نے مارا وہ نہیں مارا امریکہ نے خوشی نہ کر دے جی ارے ابھی مانے مارے اور کس قدر اے جاتی یہ کون لوگ اگے ہیں کون اج لڑتے پڑھفا منصورہ کون ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہ دی کوئی گل بھی جو ایسی نہیں کہ پوری نہ ہو گئی کیونکہ صادق مسدوف نے سچے نے اور رب انہوں نے ہر گل سچا کردہ اور ہر زمانہ ہر وقت کے حادثات واقعات کلمہ پڑھ ہیں گواہی دے کہ محمدریتی دلیل دلوقت کوئی انہوں کا مقابلہ نہ کر سکے سچے کافر کوئی انہوں کا جواب نہیں دے اور ظاہری دے. اصحاب نے نے نہ کہ تو قرآن بروج پڑھ کے دیکھ وہ پہ ہی جانے سن اور بہ کے جلایا موبینہ اور اور اہل ایمان مجبور کر دیتے گئے کہ اس اگ داخل انکے سٹیا گیا اور جلا او ایک بچہ تین بچے بولے آدیشہ جو ایک بچہ ہے ماں نے بچہ چکیا ہے بچے کی وجہ سے داخل ہونا ماں ظاہر کھی بچہ بولتے پہ کہ اے ماں غم نہ کھا ادر تچائی دے تو ایسے ایمان اللہ اللہ اللہ اور یہ ساندار ہمیشہ آ رہا. کہ کیا ایک گروہ ہمیشہ میری امت چاہیری نہ ہاتے جمے ہوئے استقامت ثقافت پہاڑ بنے ہوئے یو پا سو کسان کریں گے جہاد کریں گے کفوار کہ قیامت قائم ہو آج میرے بھائیوں کیا امریکہ کا حملہ نہیں اسلام اور مسلم پہ جی کی پیٹرول آتے. کوئی کہ سونے فلانے سے بالکل غلط صرف اور صرف اسلام اور مسلمین پہ حملہ دے. ایک قرآن بھی زد نہ ہے کفر یہ پتا لگ گیا کہ انہوں کو ایسی کتاب ہے اور نبی اکلم سل لال سدم کی ایسی روشن سنت محفوظ کہ جس دن انہوں نے صحیح طرح فر لیا کسی اس پہ یہ فڑن ختم کر دوں کہ وہ اپنا دشمن مروع روس مروع سڈے ہاتھ بندوق فڑا بیٹھے جد بندوق فڑائی اپنا دشمن مروا تو سانوں کھی ہوئی گل یاد آ گئی ابھی ایڈر بنے سان چلانی یاد آ گئی جہاد کا سبب دوبارہ مل گیا کفارے ایک مصیبت بن گئے اورقیدے کی سڈے امل کیفرا کے سامنے ایکسی سب پہلے دیوار بن کے کڑے ہو گئے کون لوگ نے جڑے لڑتے پی نے الحمد للہ اکثر و بہتر اربا کے ہاتھ پیتے آ رہے تھے سن پتا عراق عق افغانستان بھی اور چیز او پیچھے سر اگے مسلمان سارے ملکوں دے دنیا ملک سفر کر کے آئے اپنے بہترین مزےدار بستر چڈ کے اپنی لمبی لمبی شاندار کار چڈ کے اپنے کور مقامات چڈ کے ایسے ایسے پیسے نے میتیاں کو انگلینڈ جنہ نے پیسے کمائے تو امریکہ جاپان دنیا آئیے ای افغانستان پتا ہے اور در بدر ہوئے اللہ کی خاطر شکاری پیسے آسکا نے باز اڑا اڑا کے خوش ہوسلم فیاں اور اللہ الادی خاطر کرا چوں نکلے ورنہ کرا چارا نہیں بہترین زندگی گزارتا سر یہ بوجھ تعالو باقی سارے نام دکات نہیں جمع نہیں کریں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے والد تاریخ لکھے پتا اٹھوی دسویں نے جات زکات کھوئی اور لفظ ہے کہ ابو بکر زندہ ہوئے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ کٹا جائے کس طرح ہو سکتا ہے یا ابو بکر دنیا نہیں ہوئے گا یا محمد صلاحی شریعت ایک شوشا بھی کوئی کٹا نہیں ہے یہ بدماشی کہ تھی اسلامی نظام زکات کا تھم میں زکات کا زکات دا واجب تے میں مار مار کے لگا. اور, اور لوڈیاں بنایا مردہ گلام بنایا مرتد کرا دے دین دی اصل حفاظت یہ اصل ایمان اور اج یہ کون میں لڑن والے الحمدللہ اللہ سور تو ہی رس والی ان کوئی بھی نہیں. جبرا دیو یا دی پھر ماشاء اللہ امریکہ کے مقابلے دے اور آج جانا اس طرح جا رہی ہیں کہ وہ اپنی جان نک مچھر دن برابر بھی قیمت نہیں دینا ہر روز دس موغانستان عراق دن جس دن بم مارے زالما نے اے نے کافرا نے یارہ نے اللہ کا منزا اللہ جی نہ آم آدمی وہ لوگ جڑے ایمان لیا سبیل اللہ کے رستے چ لڑے اللہ والا جی نہ اسلام کا اپنے کو مطابق چلو یہ بنیاد پرستی کا اسلام ہے مولوی کا اسلام ہے بکا کر اللہ نے فرمایا کہ جہے اہل ایمان نے جو فی اللہ کے رستے لڑتے ہیں جہے کاتر نے وہ فی سبھی تاوت تاوت کے رستے لڑتے ہیں رستے بمباری ہوئی کہ اللہ کے رستے ہوئی اللہ کے رستے اللہ والے بمباری نہیں ہوں اللہ والے در بمباری کے تاغوت رستے فقات لو اولیا شیتان شیطان دے دینا دوستوں نے لڑو افغانستان نا نا. نا کہ کمانڈو کی گویا آسمان تو کوئی مخلوق مہاجر اللہ اتر آئی یہ مار سکتا ہی نہیں تکڑا ہے لباس اس طرح کا اے دے بس جناب کر دے ہو کہ وہ سارا افغانستان لے لو معافی اللہ کے فضلوکرمانڈو اللہ, دے اللہ, دے فضل اللہ اے توحید کی مہربانی اور اب یہ پیر اکھڑ گئے وڈیا وڈیاں بند گڈیاں بہ کے چانک لیں پھر بھی لے جاتے اللہ کے فضلوکرم الحمد للہ اس برکت اے ایمان کی برکت کہ بچیاں بچیا گوشت کے ٹکڑے تھنے بند کر دیا بندہ ایک مبارک دے یہ مبارک ہو تیرا بچہ اللہ درخت کام آ رہا ہے اسی کرنے قرآن پڑھنا کرنا ہے جی ہر مقصد کی یہ ہے ای ای ای ای ای ای ایک سیکنڈ بھی نہیں سی وج تک بھی تو روئیے کس گل تو اللہ تعالیٰ شکایت کیوں کریے آنسو جہنا ہے اے تے رحمت اللہ کے منہ تو شکایت نہ نکلے اکھا تو آنسو نکل جان یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیٹے کی موت سے نکلے اے تے کوئی ایب نہیں ہے اللہ رب العزت نے اب بھی ایمان والے امریکہ کے سامنے کھڑا کرتا ہے توحید والوں کھڑا کرتا ہے الحمد للہ جب بھی اسلام حمل ہوئے توحید والے کھڑے جدو تاطار نے حملہ کیا بغداد حال کیا کہ اینا خون بہایا کہ ساری رنگین اور تاطار پاک آ چکے کمزوری آ چکی تاریخ دان اتیادے نے کہ ایک تاطاری کہنا کھلو میں تعلق تلوار لیا قتل کرنا لیا کے قتل کر دینا سی لیا نہیں تھا جنہوں نے پھر تانا دیا بابی سارا جسم ہے بخار بے چینا سو سکتا ہے بخار کس طرح کی امت ساری ماں بین کی عزت گئی وقد تباہ کر دیا گیا اسلام اور قرآن بھی کی بےزتی کی کیا اس مسجد قرآن نہیں سن میں کل وزبہ اخبار پڑھے کہ کئی قرآن سن جہاں کہ شہید ہوئے پہ سن مسجد بھی ٹا دی بم مار کے تو قرآن بچ جانا ہے؟ کتنا بڑا ظلم ہے انڈیا کرے تو او ظالم ہے او وہ جی مسلمانوں نے ظلم درد ہے جی اپنے کرشت گرد سن قرآن بھی دہشت گرد سے مسجد بھی دہشت گرد سے حکومت اندر تھی تسجے تسجے کرنا پڑنا سی فر لینا ایر جہرے سب نو مار چڑیا مسجد ہی قرآن کا بھی دیہات کی بچے کا بھی دیہات کی بے شرم ہو بے حیا ہو نمک خرام ہو اللہ کا خا کے وہ زمین سے سوار ہو جڑی زمین آواز تیرن ڈی ہوئی ایک ایسی سواری کہ ادو خطرناک سواری کو دنیا تیرن دہی ہا دے بڑے سیارے جہنے ہا دیر اور دی دے بھی نا تیرے بھی حال سواری بہ کے لانا قرآن کہنا واصلہ اگست کس طرح اللہ کی اگ ن پکار کے دب دے رہے نے کہ آ اگ سان نپک میرے بھائی ہاف نے مدد کر اور اگر تین آئے گا حالانکہ تیرا علاقہ اپنا سلطان کھڑا کر لیں بغاوت کر دے رہے اور جہاد کر بادشاہ بھی آیا حافظ ابن تحمیا نے جہاد کروایا الحمد اللہ تاطار رج کے اور اللہ تبارک و تعالی نے امت کی عزت کو بحال کیا اور ایسے طرح جدو بھی امت تلگار ہوئی تبھی امت کے عقیدے جلگار ہوں معمول نے جلگار کی تھی امتے سے محتسل نے واسق نے قرآن مخلوق کیا ایک گمراہی پھیلائی آمدن حمبل اگلائی الحمد الحمدللہ امام اہل السنہ اپنے لاکھ لکنے کوڑے کھدے بڈے انسان نے بہت بڑا عالم اور کے رسولی اکول مات من کتاب اللہ تو یا سنت نبی تو کوئی گل دے دے صلی اللہ علیہ وسلم جو کہنا میں قرآن کہ بغیر آمد بن حنبل کوئی گال لے انہوں دین میری اللہ تعالی کا حکم کرے تو مار لو کرنا کر لاد ہاتھی کوڑے برسائے جی وہ بھی خلڑی اکھڑ جاتی مگر احمد بن حنبل سی ازیمت کا پہاڑ بنیا اپنا تحبت بن لیا اللہ کو دعا کی تھی کہ اللہ میری شرم باقی رکھی میں نگا نہ ہو جاؤں اے امام سنڈے اور یہ سارے لوگ جہاں نے آئما نے اور اے تیڑی ایسے مقابلہ بھی کر دی امریکہ کا کس طرح مقابلہ کران دتا ہے فقیر محمد نے اللہ تبارکباد کی اللہ تارا برکت دے اور اللہ کائم رکھے فقیر محمد صاحب سوفی محمد صاحب کے سرسلے متحلق یعنی توحیر و سنت والے ایک آلے نزیل نے پوچھا جا کر اخباری نمائندے میرا کی قصور ہے یہ پوری امت جان پہ لڑ رہا ہے کہڑا شخص محبت نہیں کرتا کہ تسی باز نہیں آ سکتے انہوں نے پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی ہے اسی کس طرح جہاد کی تیاری تو باز آ جائیے کوئی بری گل نہیں بہت اچھی گل تیاری کرنی چاہیے دشمن کے مقابلے میں انہوں نے کہا تعین پتا نہیں پاکستانی حکومت سے کنہ پریشر کنی مجبور ہے پاکستانی حکومت خوشی نظر نہیں کرتی وہ تو ہے جی پی بڑی سخت سیاڑا پہنیا مجبور ہو پیا پھر مارتے رہے تو باز نہیں آ سکتے یہ خیال نہیں کرتے کہ حکومت سے کنہیں دباؤ ان کو کہ تھی خیال نہیں کرتے سارے تے دباؤ ابھی کلمہ ہے یہ ایمان والے لوگ میں. والدہ اگر نو صرف آپ ہی کہ نفرت دلا کے نو پیچھے کر ہے بہت بڑی ہوگی یہ محسم نے محسم نے ساری جان پہ بیٹھے ہیں درخواؤ دیا ہے کر جا کے روٹی کھاؤں گے مزے بہت یہ لوگ دن اور رات اپنی جانا اللہ تر قربان کر رہے ہیں جانے سنگلاپ چانچے سوندے رات کتنے بہن بیمار ہوں تو بچے کدھر جانے دوائی دیناً اینا دکھ اور ایک کنے نے اور ہمدرد والا نہ ہم کریے یہ کہہ کے مارا خسما نوان وابی دل کا مل رہا ہے سامان نہیں ہونا چاہیے سامنے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ رب الت نے جن کو توفیق دائفا منصورا بنانے کی جہاں اب اسلام کی جنگ لگ رہا ہے بئیمان نہیں ہوتا صحابا گستاف نہیں ہو سکتا نبی گستاف نہیں ہوتا گستاف نہیں ہو سکتا صلی اللہ محبت چڑھا نظروں آس دے تیجے ساتے یارویں غیر اللہ کی پکار یہ لڑتے پہ جان وہ الاچے بڑی سن تو چاہیے اگ اللہ پاک نے یہ نہ اولی او او نے چل لیا اور اللہ تعالیٰ دب رب یقتار اللہ جنہوں چاہے پیدا کرے جنہوں چاہے چون لو وہ اختیار ہی نہیں دیتا یہ جن شہادت اللہ نے دیکھتی دی اسے شہادت کو نہیں کیونکہ امریکہ نے پہلے قسم کھا دی اسلام دشمنی دی اور بش نے تین واری بکواس کی سری بھی جائیں گے اور حقیقت نے صلیبی جانگے اور بش نے کیا یا میرے نال یا میرے مخالف درمیان آئی گل میں کوئی نہیں سنتا یا کالا ہے یا کہنا درمیان اس لیٹی کوئی نہیں اسی بھی کہنے مومن کہ یا منافق منافع ان درمیان اس نے نہیں رہنا یا تو مجاہدین ہمدردی کی جائے تے دکھ برداشت کی جی سان آ جائے یا پھر یہ بندہ کہنا مجنہ آباد رہے آباد رہا سارا کچھ چلتا رہے ابھی بھائی اِن کما چ نہیں پہنتے اس شخص کے ایمان نہیں ہوگا کیونکہ اللہ کے نبی نے چڑیا ایک حصے تے باقی سارا حصہ او بے تکلیف آئی کہ پہلی بار نہیں ہوا بے شمار دس لکھ بچے مارتے دوائیں تو بغیر اور کھانے بغیر اس امریکہ نے ابو گراپ کی جی جیل دلیتران. کی نہیںراقی عورتوں کے مردہ ظلم ہے ظلمیں اور اے بھی ظلم پاہ میں امریکہ نے چیلیا نے کیتا ہے گل ایک کیونکہ جڑا کافر میں دوست بنا مسلمان نہیں گا کسی سورت اللہ کا فرماند ہے پھر میں آج پڑھنا انتہائی مختصر جامے اللہ زینا آمن وہ لوگ جو ایمان لائے یو کافی کرتے اللہ کے راستے میں جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ کے راستے میں کتاب کرتے ہیں اللہ جی اور جو کاتر ہیں یہ وہ بھی کتال کرتے ہیں مگر اللہ کے راستے میں نہیں تھی سویر تابوت تابوت کے راستے میں امریکہ کے راستے میں فرام کے راستے میں شیطان اب شیطان کے دوستوں سے تمہیں لڑنے کا حکم دیا جاتا ہے اے اللہ لڑنے کی طاقت نہیں جن میں طاقت نہیں وہ تیاری کرے وہ ذہن سازی کرے مجاہدین کے لیے راستے ہم بار کریں ان کو دین میں جو کمزوری ہے وہ ان کی کمزوری دور کریں یہ تو نہیں کہ مجاہدین اب معذ اللہ استفر اللہ وہ اللہ کے رسول بن گئے تو ان کی غلطی کوئی نہیں. نہیں غلطی ان کی دور کریں ہر ایک سے غلطی ہو سکتی ہے سوائے رسل سے رسل اللہ تعالیٰ انہیں معیار بنا کر بھیجتا ہے وہ معصوم میں عادت پھر اردو میں آ جاتا ہوں معذرت چاہتا ہوں اللہ اللہ بہر سان چاہیے بندہ سارا بکواس تھوڑا مال کو مقابلے امریکہ نے زمین کا امریکہ ذرا جنی بھی ہَا نہیں بنا سکیا امریکی نہ اپنی مرضی نہ مرضی نہ اختیار نے نہ خوشی نا مستیارتی, نہ بیماری نہ صحت کچھ بھی اختیار اس نے مرد اور اختیار امریکہ تو کوئی ڈری رب نے تقدیر بھی لکھ دیتی ہوئی جس دن موت آنی ہے جس طرح آنی ہے, طرح آنی ہے اس طرح ہی ہونی کو ٹال نہیں سکتا نہیں جن کچھ ہونا امریکہ کچھ کر نہیں سکتا بیان جی امریکہ کو کیوں نہ کریے ہر کائنات کا ذرا دے, دے, دے رہا ہے کوئی کتنا طاقتور جہاں سورج اتاث کرتا ہے چند وہ اتاث کرتا ہے زمین وہرما برداری کردی آسمان فرما برداری کرسم بشت ہے جسم دی فرما برداری کرد ہے کر کر ایک ذرا جنا فرما برداری کا کام ختم ہو جائے دے کی بنتا ہے انسان تڑپ جانا ہے انسان ہسپتال پہنچ جائے آپ بھی پہنچتا پھر ڈاکٹر جو کرتے برداشت کرنا پہنتا کر جس طرح اللہ مبارک وطالہ جو تکلیف کرنا چاہے اندرو سارے دشمن اٹھ جائیں اپنے جسم کے حصے دشمن ہو جاتا کہ ایک جسم کا حصہ کڈونا ڈاکٹر پیسے دینا لکھا روپیہ دے کے اپنا اے دشمن ہو گیا میرا اللہ تبارک و تعالیٰ وسلم ہو پیار کا مطلب لبے بے بے ان کنتم تحبون اللہ, جے تسی اللہ علیہ محبت دا دعوی رکھتے ہوئے سلا اسلام کہ اللہ ترکا اپنی جماعت بہت بڑی غلطی کے نقصان ثابت ہو جائے کہ قبول کرے نجات اور, او دے اور او دے خیر سمجھے اپنے بچیا گھروبار آخرت دی ایمان سبق دیروں انہوں مجاہدین مجاہرین دعائی کم از کم کرنا سا فرض ہے اور اچھی گل کرنا سازی کرنا اور جو اینا جو جس میدانش کر سکے کسی لڑائی کرنی ہونے جا کے لڑائی شروع کر دے کسی دین پڑھانا پڑھا دین پڑھانا شروع کر دیں اور دیاں اے یہ اے آیتیں جس طرح میں کو تھوڑا بہت ادنا طالب علم ہو کے تم دسنا پیا یہ سکھے اگے منتقل کرے تاکہ امت ساری میں ساری ہو گیا شاید کا قریب کا وقت ہے اور شاید اللہ تبارک و تعالی امتحان لین والا بہت بڑا اور مناسب بھی بہت بڑے ہیں جڑے ایمان جا کے نی کمل کرنات جنا اچھی اچھی جنتیں ندیاں ہوگیا ہمیشہ ہم امر سات مہمان نوازی کرے گا ہاتھ نہ ترکا بھی توڑنا پائے گا جانیا فسٹ کلاس کوئی بیماری کا دا ڈر نہیں بڑھاپے کا ڈر نہیں یہ اسے لالچ لگے ان مجاہدی ظاہر انہوں نے خوب پتا لگ گیا اچھی طرح پتہ لگ گیا کہ اندنے کے ایک مجاہد نے بہت ماریا بہت تکلیف دیتی، دنیا بھر دی کوئی عربی سی نہیں عربی سے ایس وقت نظر دا نا کہ سب تو قیمتی مال ہے اور سب تو زیادہ مجرم عربی ہے جو کہ قرآن سنت نمجہ زیادہ دوسرے سمجھ کے عمل کر رہا سمجھ کے ڈٹیا ہے یہ ہٹاؤنا بڑا مشکل ہے مار مار کے جیسے تھک گئے دیکھیں کدی کسی طریقے نہ باز آ سکتے ہو اندر دیں کی آواز ان امید پیدئی کوئی آ گیا نے کہا کی منگنا انہوں نے کون خریدے گا میرے بھائی دیکھو کون کی قیادت کر رہے کن تاریخ کے اندر دین سے مشکل جس وقت اوقات آئے نے مسلمانوں سے مشکل اوقات آئے کون اگے جا کے کڑا ہوگا کن وی گولیاں کرنے کے گولیاں بردت کی کھڑے حادثے سے اللہ رب العزت اس طرح مصیبت نہیں لوکان کہ جڑے لوگ اللہ کے نا پسندیدہ ہوتافے کہ کوئی شخص نبی اڑے شراب سامنے گستافی کا تصور نہیں پڑے اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے محسل دی آواز تو آواز نہ بلند کرو سارے امال برباد ہو جان پتہ بھی نہ لگے انہوں دی گستاخی کا تصور بھی آدمی کو کما دینا گلا بن من لو تو کدی ہو سکتا ہے اللہ گستاخا ہاتھ کی عالت دے, دے دے ہمیشہ نبی دا گستاخ معاذ اللہ استغفر اللہ او لن کافرن او دین او کافرن دے سامنے دیوار بن کے سارے مسلماناں دی مچنا ساری ماں پناں دی عزتاں ساری تبلیغاں سارے قران سارے مدرسے انہاں دی حفاظت دا باعث کدی اللہ ایسا نہیں کر عدالت آسانی پیدا کردا تاکہ لوگ سمجھ سک اللہ مشکل تو نہیں پیدا کرتا ہے وہ کون لوگ نے کس طرح قرآن کس طرح پڑھتے او کس طرح عمل کرتے یقینی بہت بڑی مدد ہے اللہ کی طرف ایمان اہل تو اللہ تعالیٰ اللہ حق اور نے دارول کنا پیار وسلم ولا اگر یہ کہا جائے کہ اللہ درسول پیار نہیں کرتے اور گستاف نے تو اے سوائے بے انصافی ہو سکیں پیار کرنے والے بیٹھے ٹھیک ہے کہ ابھی گھر بیٹھے سی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں مگر جڑا میدان کتاب کر رہے ہیں، او دا درجہ پڑھ کے کیونکہ وہ اللہ دی خاطر اپنی جان کو قربان کر رہا ہے وہ جان جی خاطر سارے پاپڑ بندہ پانچ پانچ نوکری چار چار نوکریاں, نوکریاں، تین تین نوکریاں مصیبت بچے باہر گئے نے بڑھا سا سڑک کوئی پار پیا کر اور بڑی بابا جی بچارے پھر بھی چیکی پر مارتے ہیں کہ ایک ایک امریکہ ایک, ایک او بابا دنیا کی خاطر رول خلو رہی جو کچھ ہو رہا ہے جن اپنی جان جانی خوبصورت شیر لگ رہا ہے تے اللہ میری آئے گی واری کیوں نہیں آؤں گی شاید میرے گنا میرے آڑے آ گئے اللہ قبول نہیں کرتا نے خود کچھ حملے جی نہ لکھائے جس دن بم مارے انہیں کہ لکھو سارے نام ابھی مرد دم تک لڑا گے کر لے جو کرنا اللہ تبارک و تعالی ایمان لیا جن جانگی تو اللہ تالا روح قبض کرے اللہ ہوئے اللہ کوئی سوال ہوئے میں حاضر ہوں جی